صلات و السلام علیکہ یا نبی اللہ و علیہ آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے متر صبح و شام دستس بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی صلو, علی صلو علی علیہ الحبیب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 دونوں طرف سے ایجاب و قبول اس میں ہوگا یہ کہے گا مریض ہوتا ہوں پیر کہے گا میں نے قبول کیا یا جو بھی ایک طریقہ ہے کہ جیسے نمائندے کو بھیجا تو نام پہنچ گئے تو مریض ہو گیا یہ نہیں ہے پیر قبول کرے یا اس کا وکیل قبول کر لے سنگا سے پاگ رضی اللہ تعالی نے کا فرمان ہے کہ جس کسی نے نیر گئی کہ میرا مریض ہونا مطلب چاہتا ہے تو میں نے اسے قبول کیا جی ہاں وہ خوش پا گئے کہ جو مجھے اپنی طرف منسوخ کرے وہ بھی میرا مرید ہے لیکن پھر بھی ہاتھ میں ہاتھ تو دینا ہے کسی بھی پیر کے تو آپ اس طرح کے اگر کوئی نیت اور کسی یعنی کہ جو طریقت میں بیت کا طریقہ وہ یہ جو میں نے عرض کیا ایک روز وقت کا کہ انفرادی مکان ہے جنہوں نے فرمایا ہے بجا فرمایا سلویب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 کامت کی نیت ہو تب بھی دوران سفر جو نماز قزا ہوگی وہ کثر ہی قزا کرنی ہوگی لیکن سفر نماز قزا کرنے کے لیے عزر نہیں ہے کہ بس نہیں روکتی ہے تو ٹرین نہیں رکتی ہے تو پناہ ہوائی میں کیسے ہوئے نماز پڑھیں نماز ہر حال میں پڑھنی ہے اس کے بھی طریقے ہیں کہاں کس طرح پڑھنی ہے اور یہ سب کچھ سیکھنا چاہیے سفر میں نماز چھوٹنی نہیں چاہیے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 مضدل فاح میں پڑھنی ہے عرفات میں مغرب کا وقت ہو گیا تب بھی نہیں پڑھنی ہے وہ تو ایک حکم شریعت ہے اس پر عمل کرنا ہے اس کا مطلب یہ کہ تو چلو یہ پھر بھی دو ہیں سارے دن کی رات کو پڑھ رہا ہے تو وہ بھی دو بھر حاجی کے لیے جو حج میں ہے جو حج میں نہیں ہے ویسے ہی خدمت کر بہت سارے ہوتے ہیں مولم اور ان کے آدمی جو حاجی نہیں کرتے تو ان کے لیے تو عرفات میں ہی مغرب یا کہیں بھی مغرب مغرب کے وقت میں ہی پڑھنی پڑے گی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 السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام رحمتہ اللہ وبرکاتہ بلال احمد پاک سلیمان کا سلطان باہو کا کلام یہ ہے کہ مرشد کا دیدار باہو سن لکھ کرونا حجاں ہوں یہ سامنے دیکھنے سے کہ یہ فیض ملتا ہے، یہ ٹیلی ویژن مدنی چینل پر دیکھ کے بھی ملتا ہے یہ مدینہ کسی کو جانا ہے <سلام> لکھا کروڑ حجہ ہو رہی ہیں اب کیا کرو گے جاگیا مدھی نے مکہ دیکھ کر کیا کرو گے کابے کا طواف کر کے کیا کرو گے لکھا کروڑا حجہ ہوں یہ پیر کی اہمیت بیان کرنے کے لیے انہوں نے فرمایا ہوگا بچی کا شرل ہی نہیں ہے لکھا کروڑوں چنتی تو کرو اب کیا ہوتا ہے کیلکولیٹر بھی فیل ہو جائے گا لکھا لکھا اور کرونا اب صاحب کرو تو یہ پیر کی مطلب اہمیت پیر کی محبت بٹھانے کے لیے انہوں نے فرمایا ہوگا نہ کہ اس سے مراد کوئی نوز باللہ وہ طواف اور صحیح اور فرض حج اور حیرام یہ سب شامل ہوگا اس میں ایسا کچھ نہیں ہے سلو علی الحبیب احمد ملتان سے آیا ہوں واپس جس کے ذمہ قضا نمازیں ہوں اور وہ قضا نمازیں ادا نہ کر رہا ہو نوافل وافل پڑ رہا ہو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں اگر خدا نہ خاصہ کسی پر قضا ہے تو حساب ہے اس کا کتنی قضا ہے اور وہ قضا ادا کرنا شروع کریں قضا ادا ہی نہیں کرتا گزارے کہ یہ تو گنا ہے یہ تو جلدی جلدی اس کو تو ادا کرنا ہی چاہیے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 باپا جان میرا نام محمد حسن ہے اور میں حیدرآباد سے آیا ہوں میرا پہ سوال یہ ہے کہ اگر کسی مریض کو خون کی سخت ضرورت ہے جہاں تک کہ وہ مرنے کسی حالت میں ہے تو اس کو خون دینا چاہیے یا نہیں بیچ نہیں سکتے ویسے دے سکتے جائز جائزہ بیچ نہیں سکتے شکریہ آج کل تو اس کا واقعہ تھا بزنس چل رہا ہے سنا خون میں پانی بھی ملاتے ہیں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 کیسے بنے گا یعنی مقصد ہے یہ تو واپس چلی جاتی ہے یعنی گنگریالی ہے تو آتی ہے تو پھر بیک ہی ہو جاتی ہے تھوڑی کے نیچے سے پکڑ کر آپ نے دیکھا ہے کہ مٹھی ہو گئی جی لیکن یہ سیدھے نہیں ہوتے اتنے بال بہت زیادہ یعنی گونگریالے کبھی کاٹے نہیں آپ نے یعنی ہلکے پھلکے جب نائی کے پاس نائی کرتا ہے اس کو تھوڑا سا نائی کو سونپ دیتے ہو یار کیسے آدمی ہو یار کپڑے کبھی نائی کو سوپے داڑی نائی کو تھوڑی روپی جاتی ہے اپنے بالکل قبضے میں رکھی جاتی ہے پھر اس کے بعد نائی جو کرنا چاہے کرے وہ اپنے قبضے میں تو یہ اپنے اس سے ہی نائی خود ہی ہم لوگ تو کر رہے ہیں یار پٹھے بھی خود ہی بنا لیتے ہیں آپس میں خود میں نے اپنے ہاتھ سے کئی بار بنائی ہے نائی کا بھروسہ نہیں نائی پھر بولے گا یہاں سے تھوڑا نکالے گا تھوڑا یہاں سے نکالے گا زلفیں بنتی نہیں ہے داڑی بھی وہ تراش خراش کر کے وہ پوری کر دیتا ہے اب اتنا علم میں دین ہوتا تو نہ ہی بنتا کیسے مشکل ہے نا وہ معلومات کیارے باپا جان میرے بھتیجے کو بلڈ کینسر بھی ہے اور یعنی ہیں بلڈ کینسر کی آپ دعا فرما دیں اللہ پاک اسپیشل اس کا نام ہے محمد اویس اللہ پاک علیہ الحبیب شکل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 مانگنی چاہیے بابا جانی ایک دفعہ یہ میری ریکویسٹ ہے درخواست ہے بڑی دور سے ڈپٹی پہ پھر, پھر پہنچوں گا یہ ہمارے شیر اعظم بھائی اور سب کو پتے آیا ہوا تھا لیکن میں نے بڑی مشکل سے چھٹی لی میں نے کہا بابا جانی ان کو پوچھ کے کس سو ملاقات کرنی ہے اتنے سارے ہیں کیا کروں پھر وہ ابھی تو سوئے ہوئے شیر خزانہ مدیرہ میں پتا چلے گا ملاقات ہو رہی ہے تو بولا ہم بھی آتا ہے بابا جانی ایک ریکویسٹ ہے ہم کیا کرے گا سب کو کیسے لے گا درخواست ہے بابا جانی بابا جانی درخواست دو ہزار کموبیش آئے ہوئے شاید صرف ہاتھ سنو سہاں دل بھی ٹھیک ہے ہم نے آنکھ رکھ دیا نا یار کافی سب بس ٹھیک بس, بس, بس ہو گئی یہ نا پسند بھائی کتنی آسانی سے ترکیب میں آگیا ما شاء اللہ تو سب ترکیب میں آ جاؤ سلو حبیب محمد. محمد علی شان تاری مرکزی جامع المدینہ بابر الدینہ فیضان الدینہ سے فی. درجہ دو دورہ جی پہ باپا جانب یہ ہے کہ بچے کا حقیقت کرنا یہ سنت ہے لیکن پوچھنا یہ ہے کہ وہ بچے کو پیسے دیے جاتے ہیں بچے کی ملکیت میں جو رقم ہوتی ہے کیا اس سے حقیقت کر سکتے ہیں بچے بچہ جس رقم کا مالک ہو اس سے تو حقیقہ نہیں ہو سکتا جبکہ وہ نابا دے رہے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 ماشاء اللہ بہت مزہ الطف آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ حضور رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی ہے ماشاء اللہ سے آپ کی تربت سے ماشاءاللہ چادر مبارک ملی ہے اس کا استعمال کیسے ہونا چاہیے چادر کے مسائل بڑے پیچیدہ چادر جس نے چڑھائی یہ اس کا مالک ہوتا ملک ختم نہیں ہوتی اچھا پھر یہ کہ اب وہ چادر کیسی ہے یہ بھی دیکھا جائے گا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 بس دو کی درخواست سے اللہ تعالیٰوں پہ ہم طاہر تاری خانے وال سے حاضر ہوں ضرور آپ کی خدمت میں سوال ہے کہ پیشہ فقیر کو دینا بھیک دینا کیا گناہ ہے معلوم ہے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 یہ تو کوئی خان صاحب بیٹھے ہوں تو بولیں ہمارا پیشہ کا فقیر تو یہ مانے وہ جس نے بھی مانگنے کو اپنا دھندا بناؤ کاروبار بناؤ سلو لائن ہمارے پرانے اسلامی بھائی داوا اسلامی کے مدنی ماحول سے وہ ہیں لیکن ذمہ داری لے کر مدنی کاموں میں سستی ہے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 تو انشاءاللہ جب تک وہ عمل کرتا رہے گا جس نے کو آپ نے کچھ سکھا دیا اس پر وہ عمل کرتا رہے گا آپ کو بھی سواب ملتا رہے گا سلو حبیب آتے ہوئے کچھ آپ کے مریدین اور کچھ مہبی نے آپ کے لیے سلام ارجن بھیجا ہے السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بابا جانی سوال یہ ہے کہ میری شادی ہو چکی ہے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 خود دیں آپ خدمت کریں ان کی جی حالت تو ایسی ہے ہاں تو پھر پھر تو آپ کو اپنے کھانے پینے میں اس میں اس میں کمی لا کر بھی ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے جزا. انہوں نے بھی تو آپ کی خدمت کی ہے نا جی جزاک اللہ خیر. یا مرشدی ابھی تین مہینے پہلے ایک گیڑھ مسلم مسلمان ہوئے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 اور میری والدہ کی طبیعت بہت نصاف ہے تو آپ سے عرض یہ کہ ان کے لیے بھی دعا فرمائیں اور بارہ مدنی کاموں میں جو سفتیاں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ و رحمت اللہ وبرکاتہ